دعو فریا دو التجا ہے جلام مجدو کریم سونا بندہ چیز دل دماغ زبوں صدقہ گھر صدہ محبوب خدا واقع تقدس صدقہ کل میں حق بولوں دوستو, صدقى دوستو اج دے جما المبارک شریف جو ہے میرے مرشد کی محکتی یادیں مرشد کریم لجبال علیم اور رحمت آپ کچھ یاداں آپ کی زندگی شریف دے کچھ احوال مہک دیا ہیں باتاں میں جناب دے سامنے رکھنی اللہ تعالی سان انقیقی محبت بھی نصیب فرماوے فرما دی تعلیمات اسے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے فرما سان ان روحانی رشتہ مضبوط و قائم قائم و مضبوط رکھنے دیتی توفیق نصیق فرمو اللہ تعالیٰ سنو ایسے کام کرنے تو بچا گئے قبر شریف دندل جنا کما دنا الاندی روح رنجیدہ و سڈتے خفا ہو گئے محبت دا ہی جائے، جن کم دی روح رنجیت خفا ہو کہ سمال سامنے پیش دی روح سو خوش بھی, ہو اور بھی ہو. دوستو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, تعالی جڑے پیارے لوگ ہوں دا ذکر خیر انہوں دیا گلنا اللہ تعالی راہ دا نزول بھی ہوں گناہ کا کفارہ بھی بن جاتا اور پھر عمل دا جذبہ بھی پیدا ہو جائے اللہ تعالی فرماندہ کہ اصا جہاں گلا بیان کرنے امبیات دیا انہوں دی زندگی دے آواز انلّ تعیٰ تلقداری اور محبت اور مخلوقہ تگو دو محنت اور نو اللہ رسول اللہ والا فرمایا اس واسطے بیان کرنے تاکہ دل تکڑا تا رہے پھر یہ آخر کہ نبیاں واسطے نبیا دی گلاں ہونے امتیاں واسطے امتیا دیا گلا گل دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمان دے کہ میں بھی آدمی فرشتیاں پیارے بندیا دا ذکر کرنا رل بیٹھنا اللہ تعالیٰ پیاریا دیا گلا انہوں کی زندگی دے آواز انہوں چیزاں تبادلہ یا خیال دے اندر ایک دوسرے کے سامنے دورانا اور بیان کرنا اللہ تعالیٰ بڑا پسند ہے عملی مضبوطی اور پختگی کا باعث من دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے حمید اندر فرمایا ہے میں جس گال کو آغاز کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ فرما دفا بک علی مصبا کانوں منظری اللہ تعالیٰ کافران دی بارے فرما ہے پھر کافر ہے نا کافر اللہ کے دشمن لوگ فرمایا مر نہیں آسمان نہیں روا ات ایک گل سمجھ آتی اللہ تعالیٰ نے کافر کے مرن دارے جو فرمایا اللہ دشمنوں کے مرن دے بارے میں فرمایا ہے کہ مر جان سے آسمان سے نہیں لگیا لگ کوئی رب دے پیار والے جی ضرور ہون دے نہیں جی دنیا ہوتے آسمان تڈے میرے واسطے زمین و آسمان عجر و حجر یہ بے سمجھ سی ہیں لفرمند ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ ہر اللہ ہے ہر شاید اللہ کی تصویر کرتی نہ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دی ایک خاص قسم سمجھ سمجھ نہیں ہے سمجھ ضرور سمجھ دی فما بقت کافر مر جان آسمان نہیں روہ اللہ دے دشمن مر جان آسمان زمین نہیں روا اس دھرتی زمین دیوتے فساد پر پاہ کیتا ہوئے مولا دی مردی دے خلاف عمل کر کے اس دھرتی دے گندہ کیتا ہوئے اس دھرتی دے وہ جو بھار بن گیا ہوں دھرتی آلیاں واسدے جدو او مر جاں نہ دھرتی آلے رہن دے نا آسمان زمین رہن دے یہ تو پتہ لگ دے جنہ جنا اس دھرتی دے اللہ دے ذکر دے نال دین دے نال اللہ دی معرفت اور محبت دے نال خدا رسول دے رہ وال، دنیا تو ٹور نا زمین تے آسمان بھی روج ہے کہ لوگ اپنی کھلیاں اکا وے آخر کار آخر کار زمین ہے زمین نو گوارا نہیں کہ میں نیویں ہے لوگاں پیراں تھلے میرے اتنے اللہ رسول کا نام نہ نا ہو جس وقت دنیا نبق دن آدرس دالا رلدے اللہ رسول اٹھاؤ زمین تو رب نش لانا اس دنیا کو محبت اللہ دے داطر ہر طرح ذلت نو قبول کر لین کا شوق کون دے گا پچھلیاں راتا اٹھ کے اس امت کے واسطے دعوا او جو نظام جو چودہ سال برانہ سینا اللہ میں اقبال فرمایا سینا کیلہ چان چڑھ کے ساڑھا تمداک بنا رہا ہوں ساڑھے ہتھی تو کچھ ہے رہی کوئی نہ اصلا ایک دوسرے نو خوشیاں تے مبارک, مبارک بادیاں مبارک بادیاں کیسے گلدیاں دے یہ سڑ یار سجن روی چھڑ گئے دنیاں تو جنہ دے دم قدم دے نال جنہ دے صحبتہ اور مجلسہ دے نال اہل دل دے دل آباد و شہاد سن زہری, زہری بات, زہر بات ہے لوگ پچھلیا رات میں اٹھ کے رو رو کے اسلام دی طلب کرنا لے خال خال قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکیس ہر کا ہی سے جو ضال مول علامہ اقبال فرماندہ نے سنا ہوا ذرا ذاؤ کنل بولو سلحان علامہ اقبال فرماندہ ہے اگر مجھ کو قتل تو اس امت سے ہے اگر مجھ کو قتل تو اس امت مجھے سے مجھے ہے کرتے جن کی خواب میں ہے اب تک شرارے آر خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ اے اپنے مطلب کی گل آ گئی کرتے ہیں یشکے سر اقبال ابلیس کی نقل کی ابلیس اپنے چمچیاں کرچیا نو دستا پیا میو کنا تھا خوف میلہ تو ڈر لگنا ہے مینو کنات تو گبراہٹ ہے او لوگ کیڑے نے ہین تھوڑے, تھوڑے آسمان کیوں نہ رواں جی آسمان کی روے آسمان کیوں نہ تھرو بہاوے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے اشکے اشکے, اشکے سہرگاہ ادا مانا ہونا ہے سیری دجر دیا دان آلے نہیں آئی پچھلی رات کا ویلا ہے اتے گل کرا ایک مینو کہ یار رات رب نے ساؤن واسطے بنائی ہے میں آخیا بالکل ٹھیک پر گل پوری نہیں ادھوری ہے گل پوری نہیں ادھوری ہے اللہ تعالیٰ ہے، لباسا، رات لباس سو واسطے بنایا جی نو مکو پر نالو نہ رب نے یہ بھی فرمایا ہے، ساری رات نیند واسطے نہیں نہارا معاشا دن کاروبار بنایا رات نیند واسطے بنائی ہے پر گل ہال پوری نہیں ہوئی ول اسم یس فرو تاری وڈل دھیلا ہے اص آشکا دی آہو زاری واسطے بنا چھڑے آئے۔ وجال دیہ کاروبار واسطے رات بناسا وجالا لو مکم تھا پر سجنا اللہ تالا فرمادا ایک ویلا خاص ہے جڑا اصا آدھے بندیاں تھی آدھی ملاقات واسطے بنایا وہ وڈل شہری جدو پہلے ساری نو ساری رب نے سو واسطے نہیں بنائی رات کا جڑا پہلا ہے سونا واسطے بنایا جڑا پچھلا اللہ دی وارگاہ آہ جاری معافی منگا واسطے بنا چڑیا دن کاروبار بھی کر لینے آئے، رات ساؤں بھی لینے آئے، کاش زندگیاں دی ترتیب تحضیب والی بن جائے اور دی پچھلی رات دی پچھلی رات نیند نیند پہلی رات جاگدیا دن سوند پچھلی رات دل, دل ادا تہار سوندی ادا دن تدھی رات پالی کاروبار پچھلی رات بھی سوندیا گزر جا دی نہیں رب دے دار نو کاروبار کردے رات دہلے حصے سوندے نے رات دے حصے در جاگ کے اپنے مولانا نو راضی کرتے نے سجنا ذرا بولو نا سبان سجنا سمجھا جی اگر انہیں گلا گا گلا بڑی انہ خیر سجنا چند آپ کی زندگی محک دیا گلا ایک ہے جنہوں نے آخری نے جو تین کام آپ نے کیتا ہے امت نو جو آپ نے سبق دتا ہے کی کی تھی ہیں؟ کی آپ نے میں ایک ایک فی حال اوتر متوجہ ہونا نہیں چاہتا میں رات بھی گل کر رہا سا بھائی محمد شاہ یار صاحب نرج کر رہا سا ایک ہے پکڑیا رکھانا بگڑیاں رہانا اے سوکا کم میں بی بیاں دے سیرات پر کے رکھا دینا اے سوکا کم نہیں ایتخاجہ شفی محمد لجبال علی رحمد ایکم میں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ زرزہ اکنال بولو نا سبحان اللہ آپ دیا محق دیا گلنا زندگی پاک دیا آپ دے کچھ احوال پاک آپ دی محبت و معرفت الہی دیا گلنا بندہ سبرتا پہاڑ سی خیرت دینی دیا گلنا امیں چیدہ چیدہ ایک دو سناوا گا سجنا پھر آپ دی آخری ویلے دیا نصائح جڑیا آپ نے اپنے مریدہ رکھی تیا او جنا برادے سامنے ایک دو پیش کر کے گل مکھاو گا کرات کا سلسلہ وہ بھی وسیع ہے تعلیمات دینا جو امت نے فاہو فیدہ ہویا ہاں وہ بھی ایک الگ باب ہے جنا کھل لے جنا تعصب والا انہاد والا قسم خدا دی انتہا زبیر بھی ملامت کرے گا مننا لیا نوی مننا پیائے جو بابا کم کر گیا ہے چھتین آل ماضی قریب آنا لے زمانے دے اندر کو اج دین دا کم نہ کر سکے آئے نہ کر سکے گا میں مادی قریب اور آنالے قریب دل ماننے دی گل پھیکرنا ہوں وَسَجْنَائِ دَرْوِقِ آپ دے محبت الٰہی کیا جراب نے آپ دے دل دے در محبت رکھی سی اپنی دادہ دا پیان کیونکہ فقیر ہوندہ یو ہو ہے جن دل دے اندر مولادہ پیار ہوئے اللہ دے محبت ہوئے فکر آخ دیکھ انہوں نے دل چھو دنیا دا پیار نکلے اللہ رسول دا پیار آجاوے و سجنا میں نو پیان کر دی لوڑ نہیں مینو بیان کرن تو لڑا اپنے اندر ہی جاتی مارو بابے بے شاہ جی بنو ملا پاگل پاگل آخ آخو عشق دی ایک موٹی جی علامت بیان کی تھی. محبت دی ایک موٹی جی علامت بیان کی بابے بلے شاہ نے فرماندہ ہے محبت دی موٹی جی علامت ہے محبت موٹی جی علامت ہے جدو یار علامت کی علامت ہے میں دس رہا وا غور فرماؤارا دل منگا موٹی جی علامت ہے جدو جی کسی پیار ہو جس جی نال پیار ہوئے محبت ہوے نال تعلق ہے جا جڑ جانا ہے بندہ جاڑ بوجھ کے ادھی خلا خاطر ملامت خاطر تانے برداشت برداشت نہیں کرنے پی تریفا سواد نہیں آد کسے نہ تعلق جاوے خدا دی سمجھ لے دل ہی پیار آ گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا منو مئی تم نکم فسولہ شریف دل لا خوف نہیں نو انہوں تانے وجدے نے مینے بجد ان سواد آند اجنا جی گل دسن لگا اس بابے دل در مولا دی مارفت اور پیار سمندر سی آدھی ذات بھی حد تک کی نہیںت دے دے الہی الہی نو منڈیا جگ کے لفظ پہ بولنا میں آخنا وا ذرا میلا یاد کر دو رب رسول کا نا روڑیاں رولا ہول کو چڑھ دیا اگر تین تکلیف ہو مینیا پروا کی پرواہ ہوے میرا کھی بابے محبت نہیں ونڈی جی شوق نال وہ روڑی تے چڑھ جا گٹر چھال مارے او کافر کافر لوکی کافر, کافر تو آخوا آخوا اے کفیت بر تارے آخان سجنا بابا بلے شاہ بھی آخد قرآن بھی آخ دائے اے پیار دی کفیت وہ جلیا جس دور دی اندر دنیا نو جی کپڑے دی محبت و یارا اس گے گزرے دور اندر اللہ پیار دل دماغ ریشے ریشے اندر سما جسے عام بندے نہیں کسی ملیدی نگاہ کما لے سکتا ہے سجنا میںفسیل سجنا دل میں کار آخرکار کلما پر دے جگہ ڈیر نے دل کفیت نہیں اتنے مولویا بے حال ہے کہ وڈا نا لکھو آدر میں جل سیت نہیں آسا خطر دیتی نہیں مجال عشق کو محبت دعوے کرنا لے کسے دے تھیل دے اندر رغبت پیدا ہوئی ہوئی اللہ رسول اللہ نالیاں نا کھالیاں رونیاں دے رلدائیں نفذ بے گولنا سجنا کاش کے مسلمانہ دے کلیجے مونوں دے مسلمانہ دے کلیجے مونوں دے جگر پھٹ جان دے کہ گٹر ہوئے اللہ در قرآن ہوئے وستجنا امت زندہ ہوئے دے پرداش کرے میں قوم بن گئی سجنا گٹر درویخ مولا پران ہو موڑا کی امت زندہ ہے مری نہیں, نہیں ہو سکتا وغیرہ امت مر جاوے تو حالت بنتی ہے اور سجنا جے گستاخ زندہ امت مر گئی ہے اللہ رسول کا گے امت مر گئی ہے زندگی نہیں اچ گئی وہ یار درویش جدو دل دماغ کیفیت دے ہوئے ایمان دیا قدرا دین دیا کدرا محبت الای دلبا در ختم ہو چکی ہو سارا سینیاں سینے मुहबत इलाट कुट के पा देवे की ओनु कपड़े परवाह नहीं जुती दवाह नहीं ملامت پرواہ ہو نہ ہوڑی تڑے جگہ پرواہ نہ کرے لاخا لو مت لائی وٹا نیکی کا کمے یہ تی ہار ایک دل ضمیر جان دے و سجنا و یارا دماغ دنیا دیکھ او حالت ویخ جس ویلے اس بابے نال جڑیا نہیں سی ہاتھ چھت نہیں سی دل دی کیجت کا علم کیا سی ترجیحات کیا سن وہ جس نے اپنی نگاہ نال اپنے روحانی فیض نال دل سواد پہ سجنا اے محبت الاحی کا سمرا اے محبت الاحی کا درویخ چشمہ نہیں ہے کیا ہے اس بابے دی اندر مولا دے نام دی اللہ دی محمد دی قدر کتنی ہوے گی کہ جنے ہزاراں دے سینیاں دے اندر اللہ رسول دے پیار نو اجวัน چھوڑیا اے سجنا تجہ ہے بولو نا سبحان اللہ شیر دا کا دوجا موضوع دے مطابق نہیں پہلا مصرا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ تم میرے کول نہ سن میں بیان کرا. فضائل و مناخ سے بیان اپنے دل سے پوچھ ملا سو تین میرے کو پوچھنے کی لڑ نی تو اپنے اندر جاتی بار تیرا دل بھی منگا مولا و جیو پیارے نا دا. اس بابے دے دل چ سی اس زمانے نسیب نہیں ہو سجنا ادر وے محبت کی کفیت عالم یہ سی پرماندے نے بچپن اندر. بچپن بال جہ میرے نال کھیلنے والے سن اور جڑی ابتدائی بچپن کا زمانہ سیل بھی بالا نو اس گل کا پتا لگ گیا سی میرے ہوا کر دیا سی بالا نے ریت بنائی ہوئی سی بالا نے ریت بنا ہوئی سی نا نال کھیلنے والی نے رب نے تاخت جان بڑی دِی سی زور بھی بڑا دتا سی ہونا کیا فرما نے میرے نال والے مینو مار کے میں مار کے تکلیف د کے جانا جدو میں انہوں قابو کرنا انہوں نے آخر شفی محمد رب دین چھوڑ دے بانا جد سڈے رب دا سی بزرگ فرما دے بزرگ بزرگ دے بزرگ جی کرب ہاں سوکھا دے اصل جان بوجھ کے بزرگ اللہ کہ جا سڈے رب دے دھوکھا دے سان پتا بھی لگ جائے دھوکھا دے رہے اصل جان بوجھ کے دھوکا کھا لو گے لگتا تھی سڈے رب دے پیا حلام دا دانا کیوں دا زی کو نفسانی مولا دلہ کا نا لیا سی اے آخا جی میں رب کی قسم اٹھا کے آخنا وا ادا نا کھا لو ہمیشہ جنت چ رب دے نا نال پیار یہ ڈاڈا جی اللہ دے نام دے نال دیا ڈا ڈاڈا سی کہ آپ سرکار نے پیارے رب دار بوجھ کے بھی دھوکھا کھا لیند سب دے پی دا سجنا ادر وے سبر تک پہاڑ سی کیونکہ بے سبری بندہ رب کا بلی نہیں بنتا بلی دی مثال وہ جگ وڈ لینا جگ دیا لکڑا وڈ لا کنڈ دکڑ پسی ہوئی او کٹن جوگا نہیں آد فکیر حال ہوں دعو دور کرد پر جدو جی آد دے آدے دکھ دی گل آوے جگ دے دکھ دا دکھ سندا خنجر چلے کسی پر اور چرپے ہم غریب خنجر چلے کسی پر اور ہم غریب سارے جہاں کا دلد ہمارے جگر میں ہے چا کتا دردے بابا سینے میں رکھتا سی ورما جاب کسی نے تکرار نال دع دکھنا ہے ہزور د فرماو دعا فرماو تکرار نہ آخنا ہے آ فرما سن او مریدوں تو تہن پتا نہیں پچھلی رات نو تو تے رو, رو کے کھے دعوا منگنا وا ہے پچھلی, رو رو پچھلی رات رو رو کے دعوا مگنا وا وہ ہویا تے تو کچھ نہیں بنا ہی ہویا ہے پچھلی رات نو اٹھ کے امت مریدا واسطے مریدا دے ایمان خیر عفاظت واسطے دعوا کرا اٹھ گیا ہے ہوں ذرا کن سمال کے رکھا جی پچھلی رات نو و یاد رکھنا ہارے کو مرید دی خیر منگ والا ہوا روا ہو امت دی عزت واسطے اترو بہان والا ہو سجنا پہار جی جب کتے دکھ سن لے جا آپ دے اتنے آخری ویلا پچھلی بار لمحات بن گئے کہ بس قریب ہے جو پہلے مسلا بنیا بس قریب ہے وقت آ گیا ہے آپ مرض کی پنیر کچی ہے تر جاؤ گے کی بنے گا تر جاؤ, جاؤ, جاؤ گے کی بنے گا رب کو دعا منگو رب سونا تو صحت بھی دے وے، عمر بھی لمبی دے وے کی مارفت کا پہاڑ بابا رکھتا سی جی آپ نے جی تو بار بارا کھیا گیا ہے عرض کی تھی کہیں چھوٹے حضرت صاحب کی بلا اور بیوابستگار نے عرض کی تھی حضور دعا فرما وہ رب صحت بھی دے وے عمر بھی دے وے آپ نے فرمایا توٹے آکھ کھڑتے میں رب دی بار کا دن عمر تے اور مگ لائی ناما پر صحت نہیں مگ دا جیسا حال اچھ میرے رب میں نے رکھے میں اپنے رب نال اس حال نال ملاقات کرنا چاہنا کہ میں شکوانی کرنا میں آو کے چاہاں دکھ میں چاہاں میں نے اتحضرت عیوب دی کا لیاد آن دی ہے سناوز رضا اکنال بلونا سبحان اللہ سبر عیوب علیہ السلام کا ہوئے کہ تائر اپنی معرفت نصیب ہوندی ہیں یہ الگ موضوع ہے ساتھ نبیان دیاں گلان رلدیاں نے کہ معرفتِ الہی دا چشمہ پھٹ دائے اندے دے جو سبرِ ایوب بھی ہے اٹھارہ ساتھ انہیں بیمار رہے لکھنوالے انتے لکھے آئے کہ جسم دے اندر کیڑے بھی پائے گئے بعض روایتہ دے اندر آیا مگر نہ جسم زخمی لہولوحان تکلیف دیاں ٹھیساں اٹھ دیا نے پر بابا حضرت ایوہ علیہ السلام زبان حرکت دے کے دعا نہیں کر دے جنوہ خیر دیلتیں تکلیف ہوئی ہیں اللہ دی یاد اندر ماری جی رکاوٹ بنی گئے جیتا رب پتا ہے آپ نے دعا کی کی لفظ سنے آجے توجہ ہے جرازہ اکرل بولونا سبحان اللہ اے دروے کو لفظ آپ نے کی عرض کی تھی عرض کی تھی مولا اللہ تعالیٰ اپنے بندے میٹ گل کرنا ایڈا چاہتا ہے نبیا پکارے نا نبیوں پکارے اللہ تعالیٰ پکارا کا مجھے صحیح سکھا روایات یاد دینا گل پنچی نے اپنی اکاں حدرت دی خدمت چند پچھلی رات نو عبادت فرما سی جا خادم ہوتا بعد رات را دیکھا کہ آپ عبادت کر رہے نے اپنی جی پگڑی بنی ہوں وہ اتار کے پیر والے پاسے رکھ دیں دی سر کھول کے اللہ تار گا جنوب آتے اپنی عجلت عزت کا اظہار اور اے میلا بھی آیا ہے جو کہ شریف نفل پڑے نے نفل تو پڑنے میں بندہ کل نہیں پڑ لینا یہ کیفیت بنا کے کی اپنے ربارگاہ رب کھلو جانے سے بولا تیرا بندہ گناگار تیر دربار چی جی سزا دینی اتنے دے دی لگ گئے اس حال یہ کیا اپنے کن پکڑ لینا اللہ تعالیٰ دی بار کا ولبجی ہو گل یہ ہے وہ بے نیاز ہے بندے نے جا جان منا دے طریقے ہوں کوئی کس رنگ رب ندا ہے کوئی کس نال ہے کوئی رو پٹ کے منا کو گڑ گڑا ہے کو لیٹیاں لہ کے منا کوئی دکھ سہ کے منا سونے کوئی خواہاں کے اے دے اندر لٹک لٹک کے ہے کو ٹکڑے ہو ہو کے کوئی کو آپ بالکل مٹ کے آدھے آپ دی سف شمار کر کے منا ہے دے طریقے ہاں جہن اللہ <سؤال> اپنی نفی کرتے نہ جان جی جی اللہ دار آپ زلیل کرتے اندر نو سواد بھی آ جانا سکون بھی آ جانا مہراج حضرت یقوب علیہ سرکار نے اٹھارہ کی <رَبَّهُم> سال اٹھارہ سال. سال چلو کیڑے روایت کٹ بھی پورا وجود لحلحانے. انگ لوہانگ چیز اٹھ دی دل اپنا دل تکلیف بھی لفظی مانا تتا کی بنتا ہے مین بس تکلیف نہیں ماراجو مس مس نمجو نا مس کرنا اس چمبر جانا ہوں یا صرف ماراج نال لگنا ہو مسا نہیں پھر تندرستی نہ فرما نہیں تکلیف بس چھو گئی وہ انت ارحم اے اگو پھر فریاد نہیں کی تھی بس اپنے یہ کیفیت بیان کر کے مولا کوئی زیادہ پیڑ نہیں کوئی کو زیادہ پیڑ نہیں کوئی کو زیادہ پیڑ نہیں, کو نہیں بس نا تکلیف نے میں مڑا جا چھو لیا ہے یہ اللہ دے بندے دے, دے امری Yay! Yeah. بہت شور تھے سے جو ہے سجنوں بولو نا سجنا یہ کسواری جا گے قسم فرمایا میں صحت واسطے دعا نہیں واسط ان آخری نے مولا کا پیا کہ میں زندگی بھی مگنا واتے آتے واسطے نہیں لو تا اگر صحت بھی منگنا جس حال مولا رکھے گا میں اس حال چ راضی ہو کے جانا چاہنا وا وہ سجنا جاگر نے ویخیا ہے تکلیف دی شدت دا جو حال بھی ہویا ہے نہ پنج وکتی نماز خلا ہوئی ہے نماز خلا ہوئی اے سجنہ اللہ دی قسم ہے جنہ دے دل دے اندر مولا دی مار فترہ ہوئے اطلب دینے کو بہا لبے میں نفل چھڑا کو بہا نہ لبے میں نماز تو جان چھڑا خام خائی دون مانا کئی درویش ادراز میں آنی لینا چاہنا کٹھیاں کرنے دینے سہولت پیر دی خاطر و سجنہ نانا مجبوری ہور شائے بھائی در ویخ میں گل کر رہا ہاں پیار جدو مولا کا آئے پیار مولا داوے دے پھر بندہ ہر ویلو میں دشمن ہو گئے دے دے رب اپنے دربار در وہ چکن کی تو ویک نہیں دے لے آئے انہوں نے توجہ ٹک دی نہیں کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدے ادھر تسا میں لائیے سڈا پیار آلک رب نہ نہیں جڑیا تا کر کے جرا خیال کدے نہ آئے نماز چل پی جانا مجال ہے جی ادا گھنٹہ گھنٹہ تو خیر نسیب سے نہیں کوئی دس پندرہ منٹ نماز پڑھیے مجموعی طور سے کوئی ایک دو منٹ بھی اللہ رسول وال دھیان روک جائے کی پڑھنے وا دھیان چلا جائے وہ سجنا پسرا چھوڑ کے اللہ رسول اے گوارا نہیں کیوں الاحال تعلق نہیں جڑیا محبت والا وہ جنہوں محبت ہوں او دے جذبات اور اللہ دے دربار چہازر ہون دے قیفیات کیا ہوں دیا نے میرے بھائی میں نگل سنائی علی پور شریف لے اندر حضرت صاحب قبلہ آپ سرکار تہجد ویلے اٹھے کئی برائیں جو نازی آپ نے پہلا فجر دیا دانائی نماز پڑھ کے اعرام فرما لینا ساؤں جانا پہلے نماز پڑھ لینی ساؤں جانا آپ نے پڑھ لی بار انج ہوا ایک بار انج ہویا نماز آپ نے پڑھ لئی سی پر دسیا نا سو گئے بھائی ہے میں سوچی پہ مینو پتا نہیں سی آپ آرام فرما رہے آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی سوچی میں گیا ادھر جماعت ایک رکھا ہو گئی جی میں آپ کی قدم بوسی آپ اٹھے مرض کی حضور نماز چلا گئے اگر میں تین نہماد پڑھی ہو پڑی اپنے بولے فرمایا میمو کن پھڑ کے اٹھا اپنے رب دربار کھلے ہوں گا جنانو اپنی یا رب سونا محبتا دیندا اے انہاں دی قلبی کیفیتاں تے خیر سونیا اگر اپ دے سلامت صدر دی کریے کہ سینہ کنج سلامت دنیا تے تغجرات دا اثر لا لینا اثر نہ لینا بھی نے عزت کی پھول جاوے مڑ کوئی تو کے تلاوے اندر بدل جاوے بڑا ادھر کھو چار ہاتھ تو تو کر کے تے اندر ہاتھ ہی بدل جائے بندہ اگ بگولہ ہو جانو می چی رہی دی نہیں, نہیں, نہیں پک مرید بھی نہیں سی جو دل دا حال سی لکھا مرید ہوئے دل ہزار مرید ہوئے دل دا حال بدلیا نہیں اسے تھان دری آئے مینو کئی بھی بیان ہے علی گئے دے مولا لال ملائے گا محبت پائے گا سینکل پیچھے ٹوکری رکھی ہوئی اللہ رسول اور سجنا یہ مولا دی مارفت دلیل سلامت <متحدث> صدر دلیل نہیں تو کیا ہے مینو رات ہی گل سنائی بھائی صاحب نے و حجرے دا نو نو فتنہ اٹھایا حضرت صاحب دی کبلاب دمارکا درج کی رجپال بڑا فتنا پا دیا تومتا بڑیاں الزام تراشیاں ماحول بڑا فساد دعا تو آ فرماو اے فقیر آپ نے فرمایا میرے سامنے او دا ذکر نہ کرو یہ دروازہ کلا واسطے بھی جان والیا واسطے بھی جی کوئی آوے روک دے نہیں جی کوئی تر جائے پھر بھی روک دے سجنا اتے ایک مرید ٹوٹ جا جندر اندر دہار بدل جانے میں ایتی ایتی ایتی بے پرواہی ہو سجنا گل سن لگا اے اکمل صاحب چشتیاں شریف والے بیان بھیا دے نے کہ حضرت صاحب دے اندر علی پور حاضر ہوئے چاندے کے مہمان سی اگر مہمان باجی دیا گلا سنا بڑی نے میں جی جی جیحت نیٹا محلہ ادھر فرما نے بارگاہ حاضر ہوئے آپ نے کھانا سامنے رکھے کھان لگے نے کافی سارے افراد سا فرمایا سارا جی نے مومن برا واسطے پسند کر لو اپنے کھانا اٹھایا سدے سامنے رکھا آپ نو خاتم نہیں ارج کی دلاج پالا تسا بھی کھا لو تو بھی کھا لو آپ نے چھڑکیا فرما چپ کر دموش کرایا اسا کھانا کھا لیا کچھ بازار دیا لوٹیاں کچھ گھر دیا टुकड़े बच गए स आपने वो टुकड़े उठाए खाने शुरू कर दही टुकड़े उठा के खाने शुरू कर दजना हो वे पीर मुरीता दे बचे हुए टुकड़े खावे कोई दुनियादार नहीं रब का फकीर हो सकता है। آپ نسیحت آپ وسیطاں لمبا باب پچھلی جی لمحات بنے اس ویسے جڑی گلا صرف ایک ہی بیان کرنا وا خیر دینی دوالے نال اور اسمان نوازیو آد جی حوالے گلا نے اپنے وقت سے بیان ہو رہی او سجنا یہ دروی اے درویخ آپ نے جڑے آپ نے جڑے آخری لمحات اندر فکریں بولے فرمایا اسا دنیا تو ٹر جاوا گئے اگر میں نورادی کرنا ہوئے میں خوش کرنا ہوئے میری روحوں نو دوسائی تھی منہان دلانا ہوئے فرمایا اے کریاجے کوئی یتیم کوئی یتیم پال نظر آوے او دے خدمت کر چھڑ جائے میں صفی محمد روح قبر دیتا راضی ہو جائے گلہ میں نشان تو بڑیاں ساری ہیں گلہ اندلگ آیا سے مگر وقت نے ساتھ نہ دیتا انشاءاللہ لزیز اگر ختم شریف دیتا محمد ابی پروگرام ہے ارادہ تو اس سے مزید مشاورت ہو سکتی ارادہ ہے بودھ شریف دا وہ کس ترتیب سے ہوئے گا وہی میں ساتھیوں بھی عرض کرنی سی کہ مشاورت ہیں چند ایک من بادش دین کے اراکین ہو ہوئے گا فی الحال ختم شریف کا اہتمام کو شریف کا ہوئے گا اگے مزید تفصیل تقریباً ہی منتخاب اگر تبدیلی ہوئی اتلا ہو جائے اور بقا کی ترتیب ہو سکے ان شاء اللہ جیز مشاورت ہو جا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بل بھی گیا مدرسی شریف کا جس طرح جنابری پہلے محبت اور پیار تامن دے الحمد اللہ تام